وكفار الصلاة والسلام على عباده الذين استفاد بعد فعوذ بالله سميل لي من الشيطان العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين صدق الله العظيم عبشرخلی صدری ویسرلی امری وحلس رب اور آزادی کے حوالے سے جو آج موضوع چنا گیا ہے آپ نے سنا کہ اسلام اور آزادی یا اسلام کا آزادی کے ساتھ کیا تعلق ہے اور آزادی کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے کی ابتداء جب ہوتی ہے تو وہ کلمے سے جب ہم شروع کرتے ہیں تو لاہ کے ساتھ شروع ہوتے ہیں لا الہ یہ یہ لا جو ہے الحی کی بنیاد ہے سب سے پہلے ہر قسم کی الوہیت کی نفی کرو جگہ صاف کرو اور اس کے بعد پھر اللہ ہے اسی لا کے نیچے اپنی مرضی کو بھی لاؤ اس کی نفی کرو اپنے جذبات کو بھی اس کے نیچے لاؤ ان کی نفی کرو ला تک یہ لا ٹھیک نہیں ہوگا नहीं بھی ٹھیک نہیں ہوگا ہمارے عام طور پہ جو کمی ہے وہ یہی ہے کہ لا کے ساتھ ہم نے اپنے سینے کی صفائی کی نہیں ہے وہ پہلے والا کچرا اندر موجود ہے اور اس کی وجہ سے جو بعد میں اللہ ہے وہ ٹھیک طریقے سے اپنی جگہ جاگزین نہیں وہ اس نے جگہ پکڑی نہیں ہے. ہم نے ملک بھی بنایا تھا تو اسی نعرے کے ساتھ بنایا تھا ہمیں آزادی چاہیے کس قسم کی آزادی اپنی فلمیں بنانے کی آزادی آزادی سے ہمارا مطلب کیا ہے مقصد کیا ہم آزادی کس کو کہتے ہیں اگر فلمیں بنانی سے مراد تھی تو ہم متحد رہ کر بھی بڑی اچھی اچھے سے اداکار پیدا کر سکتے تھے جیسے امجد خان اور دلیپ کمار اور محمود اور فلاں فلاں وہاں پیدا ہو سکتے ہیں تو جو دو چار ادھر سلطان رائی اور مصطفی قرشی وہ بھی پیدا ہو سکتے تھے وہاں اس کے لیے ستر ہزار خواتین کی عصمتوں کی قربانی دی گئی اور لاکھوں جو ہے وہ انسانوں کا خون بایا گیا اسی طریقے سے اگر محمد رفیع وہاں پہ ہندوستان بٹنے کے باوجود بھی گانے گا سکتا تھا تو دو چار جو ادھر رہتے تھے محدی حسن بھی وہاں کامیاب ہو سکتا تھا اس کے لیے پاکستان بنانے کی کیا ضرورت تھی پاکستان ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ ہمیں ہندوستان میں آزادی نہیں تھی کس چیز کی آزادی نہیں تھی گانے بجانے کی تھی ہمیں آزادی نہیں تھی کہ جو ہمارا دین ہے ہم اس پر سو فیصد چل سکیں یا اس پر عمل درامد کر سکیں یا اس کو ہم نافذ کر سکیں اور ہم نے یہ دین پاکستان جو تھا ملک ہم نے اس لیے لیا تھا کہ ہمیں یہاں پر اس نظام کو قائم کرنے کی آزادی ہوگی وہ نظام جو ایک ایسی ہستی نے بنایا ہے جو تمام تر تعصبات سے پاک ہے کسی کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ملد ملد. نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے کوئی اس کی قوم کا نہیں ہے کسی کی قوم کا وہ نہیں ہے لہذا کسی قوم کی فیور میں اور کسی قوم کے اگینسٹ اس نے کوئی قانون نہیں بنایا عدل کے ساتھ اس نے قانون بنائے عام طور پہ جب آزادی پہ بحث ہوتی ہے ہمارے یہاں فلسفے میں ایتھکس کے اندر تو وہاں یہ بات کہی جاتی ہے غالب ارسٹوٹل کو کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آؤ, There is no real freedom until men are determined by their passions جب تک انسان جذبات کے غلام ہیں تب تک آزادی نام کی کوئی چیز نہیں ہے کس چیز کی آزادی کوئی جذبات کا غلام ہے کوئی تعصبات کا غلام ہے بظاہر اپنے آپ کو انسانی سمجھتا ہے کہ جی میں آزاد ہوں ہمارے علاقے میں نہ پولیس ہے نہ تھانہ ہے نہ کوئی عدالت ہے ہم آزاد لوگ ہیں ہم آزاد قبائل ہیں ہم آزاد علاقہ ہیں لیکن وہاں لوگ اپنے تعصبات اور وہی بدلے کی وہ ٹرائبلیگوں کے قیدی ہیں میری ناک کٹ جائے گی تو تازہ بندہ مارنا ہے یہ ساری چیزیں آزادی کے خلاف ہیں آزادی کسی اور چیز کا نام ہے غالباً ماہر القادری کا سر ہے کہ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی یعنی تم تب تک آزاد نہیں ہو سکتے جب تک تم محمد کے غلام نہ بن جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنا آپ چھوڑ کر اس طرح ان کی کمانڈ میں نہ آ جاؤ جس طرح کل میت یا دل غسال جس طرح میت غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے جیدر چاہتا اس کو پلٹتا ہے ٹھنڈے پانی سے نہ لاتا ہے گرم پانی سے نہلاتا ہے وہ کوئی ریزسٹ نہیں کرتی کسی طریقے سے جب بندہ اللہ تعالی کے سامنے ریزسٹ نہ کرے جو وہ حکم دیتا ہے اس کو پورا کرتا چلا جائے سمے واتا نہ اس کا نام ہے آزادی لوگ اس کو کہتے ہیں غلامی ہے کیا مذہب ہے کوئی دین ہے جی دی. آخر دنیا بھی تو کوئی چیز ہے نا یہ کیا ہوا کہ ہر جگہ اسلام ہر جگہ اسلام یہ نہ کرو وہ نہ کرو پھر تو ساری دنیا مسجد ہی بن گئی اللہ تا حضور نے یہی تو کہا کہ میری امت کے لیے تمام زمین کو مسجد بنایا گیا ہے دکان پہ ہو کھیت میں ہو میدان میں ہو عدالت میں ہو صدارتی محل کے اندر ہو یا کہیں کسی کھیت کھلان کے اندر ہو وہاں تم رب کے غلام ہو کیوں مسجد کے اندر رب کا قانون چلتا ہے باہر نہیں چلتا یہی تو ہمارے ہماری زندگی کے اندر دور آپ مسجد میں ہم رب کے غلام ہوتے ہیں مسجد سے نکلتے ہیں تو آزاد ہو جاتے ہیں تو اس میں جو چیز اسلام چاہتا ہے اور انسان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ کا غلام بن جاتا ہے تو ہزاروں غلامیوں سے اس کی جان چھوٹ جاتی وہ جو اقبال نے کہا کہ وہ جو ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گرام ہزار سجدوں سے انسان کو دیتا نچاتا اس سے ایک سجے کے تفالی انسان بہت سارے سجدوں سے جان چھوڑا لیتا بہت ساری غلامیوں سے اس کی جان چھوٹ جاتی اور اس دنیا میں کوئی آدمی آزاد رہ نہیں سکتا یہ بات طے شدہ اگر آپ رب کے غلام نہیں ہوں گے تو کوئی نہ کوئی آپ کو ضرور اپنا غلام بنا کے رکھے گا اس دنیا میں آزادی نام کی کوئی چیز نہیں یا تو آپ اللہ کے ذریعے کنٹرول کیے جا رہے ہیں یا اپنے جذبات کے غلام ہے اپنی مرضی کے غلام ہے اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا آرائیت منت خزا الحا اے نبی آپ نے شخص کو دیکھا جس نے اپنا الہ بنایا ہوا ہے کس کو ہوا ہو اپنی خواہش کو تو یہ خواہش بھی اللہ ہوتی ہے حالانکہ اس کے نہ ہاتھ ہوتے ہیں نہ پاؤ ہوتے ہیں کالی دیوی کی طرح نہ اس کی لمبی زبان ہوتی ہے نہ لمبے لمبے بال ہوتے ہیں نہ ناخن ہوتے ہیں لیکن وہ بھی معبود بن جاتی ہے جب بندہ اپنی مرضی کا غلام ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کی مرضی کو اس کا خدا کہتا ہے تم جس کی مانتے ہو وہ تمہارا خدا ہے ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا کیڑ کا منہ اٹھتا ہو در چلتی چلی جاتی ہے چلتی چلی جاتی ہے یہ نہیں دیکھتی یہ مشرق یہ مغرب ہے یہ فلاں ہمیں کیوں کا اسی لیے کہ حیوان اور انسان کے اندر فرق ہو جائے حیوان ہر طرف منہ کیا رہتا ہے انسان کا ایک والے کل انویز ہے تم ہولی اس طرف اپنا مو کرو تاکہ فرق پڑ جائے تو مرضی کی غلامی ہمیشہ حیوانات کرتے ہیں انسان کو اللہ تعالی نے کہا کہ تم اللہ کی غلامی کرو وہ لن وال انسا اللہ لے آبد نہیں پیدا کیا ہم نے انسان کو مگر اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں اب بندگی سے ہم نے یہ سمجھا بندگی کا تک بندگی فارسی کا لفظ عبادت عربی کا لفظ بندہ جو بھی کرتا ہے وہ بندگی ہوتی ہے وہ آقا کو پانی لا کر دیتا ہے وہ بندگی ہوتی ہے وہ چولہے میں پھونک مارتا ہے وہ بندگی ہوتی ہے وہ بیل بکیوں کو پانی پلاتا ہے وہ بندگی ہوتی ہے وہ روٹی سالن پکاتا ہے بند... بندہ جو کرتا ہے وہ بندگی ہوتی آب جو کرتا ہے وہ اس کی عبادت ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا تیرا کسی سے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے تیرا رستے سے پتھر ہٹانا صدقہ ہے تیرا بیوی کے روپ میں لکما دینا صدقہ ہے تیرا وزٹ کرنے والے کو جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے ڈیل کرنا صدقہ ہے تو یہ ساری عبادات ہیں سونا عبادت بن جاتا ہے کھانا پینا عبادت بن جاتا ہے لیکن اگر تم بندے ہو تو عبادت بنے گا نا اس بندگی کی ہمیں آزادی چاہیے تھی گانے بجانے کی نہیں یا نئے نئے فیشن کے کپڑے کی نہیں یا بسنت منانے کی نہیں ہمیں جو آزادی چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ جو حکم ہمیں اللہ دے اس کا رسول جو ہمیں سمجھائے اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو نہ سسٹم اس کے اندر کوئی رکاوٹ ڈالے نہ سوسائٹی اس کے اندر کوئی رکاوٹ ڈالے نہ انڈیویجل اس کے اندر کوئی رکاوٹ ڈالے جب تک یہ کیفیت کسی معاشرے میں نہ ہو کہ رب کی طرف سے کمانڈ آئے اور فوری طور پر اس پر عمل درامد ہو جائے تب تک وہ معاشرہ آزاد معاشرہ نہیں ہم لوگ مسلمان ہوئے کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جو قوم بھی مسلمان ہوئی ہے وہ سو فیصد مسلمان نہیں ہوئی بلکہ پیچھے سے وہ اپنا پچھلا جن کا بیک گراؤنڈ تھا وہاں سے کچھ نہ کچھ کچرا اٹھا کے ساتھ ہی لے آئے ہم جب یہاں سے پاکستان ٹرانسفر ہوتے ہیں پرانے گدے بھی لے جاتے ہیں شہول بھی بکسے کے اوپر ہم نے باندھے ہوئے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہی حال ہم نے کیا اسلام کے ساتھ ہم اسلام میں آئے تو وہ پرانے بکسے اور وہ پرانی رسم و رواج شادی بیاہ والے ہندوؤں والے سکھوں والے وہ سارے اندر لے تا تاری مسلمان ہوئے تو وہ اپنی جو ان کی کتاب تھی جو ان کا آئین تھا اس کے سمیت مسلمان ہوئے نماز روزہ وہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق کرتے تھے اپنی جائیداد اور اپنے جھگڑوں کے معاملات جو ہے وہ اسیاستہ اس کے مطابق وہ طے کرتے تھے سوائے صحابہ کے باقی کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جو سو فی مسلمان ہوئی ہو جیسے لگا لگایا فلیٹ آدمی بیچ دیتا ہے نا اور جوتے اٹھا کے باہر نکل جاتا ہے یہ کام ہم نے نہیں کیا کہ سب کچھ چھوڑ کے آئی یہ صحابہ کا کمال اور محمد کا موضاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کپڑے بس جو انہوں نے پہنے تھے اس میں آ گئے اور وہ کپڑے بھی شریعت کے مطابق ننگے کپڑے والے بھی ہیں جنہوں نے کپڑے صحابہ وہ بھی ہیں جن کے کپڑے بھی اتار لیے گئے کہ اگر غیرت مند ہو اور کہتے ہو کہ ہم مشرق ہمارا نجر تو یہ کپڑے جو تم نے پہنے ہو یہ بھی تیرے مشرک باپ کی کمائی ہے انہوں نے وہ کپڑے بھی اتار دیے اور ننگے باہر نکلے اور پھوپی نے چادر ڈالی ان کے اوپر یہ ان کا کمال ہے ساری رسم و رواج ترک کر کے آئے ہم رسم و رواج جو ہے وہ ساتھ لے آئے تا تاری وہ اپنا لے آئے جو قوم نتیجہ یہ ہوا کہ جب اتنے زیادہ قومیں آئی اور اتنا زیادہ کچرا آ تو وہ جو پول تھا وہ جو تالاب تھا اسلام کا صاحب ستھرا وہ گہنا گئے اس میں ہم مختلف قوموں میں دیکھتے ہیں کہ ان کی اپنی عیدیں ہیں اپنی خوشیوں کے طریقے ہیں اپنا فلاں فلاں اس کو وہ کہتے ہیں آزادی یہ آزادی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی پچھلی تار تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہے آزادی تو یہ تھی کہ تم سب کچھ چھوڑ کر آتے پھر آزاد اب جو آزادی ہم نے جس کام کے لیے مانگی تھی وہ کام ہوا نہیں ہمیں ایک نظام ملا تھا ننانوے فیصد ہم مسلمان ہیں وہ نظام ہمارے اوپر اگر لاگو ہو جاتا تو کیا تھا ہماری زبان اگر عربی کوئی بھی زبان قرار دے دی جاتی تو کیا تھا ہم نے انگریزی سیکھ لی تو عربی کے تو الگ بات آ وہی ہیں پندرہ سو الفاظ ہیں ٹوٹل جو اگر ہم سیکھ لیتے تو ہم عرب بن جاتے شمالیا کہاں وہ ارب لیگ کا حصہ ہے کیوں اس لیے کہ ان کی کون زبان عربی ہے حالانکہ وہ بولتے سومالی ہیں اور سومالی کے الفابیٹس جو ہیں وہ اے بی سی ڈی ہیں مجھے ان کی زبان کی تھوڑی بہت شد بدھ بھی ہے ان کی زبان کے الفابیٹس اے بی سی ڈی ہیں ہمارے کے الحمد بات آساں ہیں اردو ہم لکھتے ہیں عربی رسم الخط میں ہمارے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں اگر ہمیں قرآن سمجھ میں آ جاتا تو ممکن تھا کہ وہ پرانے جو بھی خیالات رسم و رواج تھے ان سے ہماری جان چھوٹ جاتی اس لیے کہ قرآن حکیم کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ دلوں کے محل اتار دیتا ہے اور اتنے شاید فرقہ بندیاں بھی ہمارے اندر نہ ہوتی اس لیے کہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہوتی ہے ہمارے پاس قرآن کی شکل میں ہم اس زبان سے واقف ہوتے لیکن ہم نے وہ بھی نہیں کیا دین نے ہمارا ملک بنایا تھا پاکستان لا الہ الا اللہ کا بچہ ہے نا پاکستان کے ساس کیا ہے مسلمان اللہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے اپنا نام سلمان بتایا کرتے تھے باپ کا نام نہیں بتاتے تھے عربوں میں باپ کا نام ساتھ بتاتے, بتاتے پوچھا جب آپ کا نام کیا سلمان تو وہ کہتے ہیں سلمان ابن تو وہ کہا کرتے تھے سلمان ابن اسلام یہ پاکستان ابن اسلام تھا دنیا میں بہت سارے ملک ہیں کسی کی ڈھائی ہزار سال کی تاریخ ہے کسی کی دو ہزار سال کی کسی کی ہزار سال کی کسی کی پانچ سو سال کی کسی کی دو سو سال کی وہ آزاد ہوتے رہے غلام ہوتے رہے آزاد ہوتے رہے غلام ہوتے رہے یہ واحد ملک ہے جس کی تاریخ کوئی نہیں نظریے کی بنیاد پر مختلف صوبوں کو کاٹ کر بنایا گیا تھا اور اس کی اساس ہی کوئی نہیں تھی کوئی جواز کوئی منطق نہیں تھی اس کو بنانے کی بنایا ہم نے اور جس کام کے لیے ہم نے بنایا تھا وہ کام ہم نے کیا نہیں جس نظریے نے ہمیں ایک قوم بنایا تھا ایک قوم کے لیے ملک چاہیے تھا نا ہم وہ ملک تو بن گیا قوم غائب ہو گئی اس لیے کہ جس چیز نے ہمیں قوم بنایا تھا وہ چیز ہی نہیں رہی وہ شاعر کہتا ہے لال بن اکبر ال آبادی کا شیر ہے کہ سوم ہے ایمان سے ایمان رخصت سوم گم روزہ جو ہے وہ ایمان کا مظہر ہے جب ایمان نہیں تو روزہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے سے پہلے بجلی جاتی ہے ٹیوب لائٹ بعد میں بجھتی ہے سوم ہے ایمان سے ایمان غائب سوم گم قوم ہے قرآن سے قرآن رخصت قوم گم اب ہم قوم نہیں وہ کسی نے کیا پیارا جملہ کہا تھا کہ آج سے پچاس سال پہلے ایک قوم کو ایک ملک کی تلاش تھی اور آج ایک ملک ایک قوم کی تلاش میں ہے ہم نے اسلام سے دوری اختیار کی تو جس چیز نے ہمیں قوم بنایا تھا وہ بٹ گئے ختم ہو گئی وہ رسی کھل گئی اسلام وہ دین ہے جو الف سے لے کر یہ تک اور اے سے لے کر زی تک آپس میں جوڑا ہوا ہے جب تک یہ پورے کا پورا نافذ نہ ہو تب تک اس کے فوائد نہیں ملتے ہم نے درمیان میں کوشش کی تو سزائیں نافذ کر دیں اس سے اسلام بدنام ہو گیا کوڑے مارنے کا نام اسلام نہیں ہاتھ کاٹنے کا اسلام کا نام جو ہے وہ اسلام نہیں ہم نے سزائیں نافذ کی اس کو اسلام کے نام سے مشہور کر دیں اسلام آ کر اب اس سے ہوا یہ کہ تھانوں کے اندر رشوت کا ریٹ بڑھ گیا وہ پوچھتے تھے تین سو دو کے مطابق کروں یا دھوت کے مطابق پرچہ کروں حدود کا پرچہ اتنی رشوت ہے جان چھڑانی ہے تو دوسرے کا اتنی رشوت ہے پیرل دونوں نظام چل رہے ہیں گٹر لائن بھی چل رہی ہے ساتھ دوسرا پانی بھی چل رہا ہے شریعت جو ہے وہ پہلے بینیفٹس دیتی ہے آپریشن جو ہوتا ہے آپریشن ریئر کیسز میں ہوتا ہے جب اور کوئی علاج نہ رہے دوا بیکار ہو جائے تو آپریشن ڈاکٹر جو ہے وہ سجیسٹ کرتا ہے اسلام کے اندر سزاؤں کی حیثیت آپریشن کی ہے دوا والی نہیں ہے ہم نے سزاؤں کو دعا سمجھ کے نافذ کی آپ ایک طرف سنسار کرنے کی سزا نافذ کر دیں دوسری طرف یہ ڈرامے بھی چلتے رہیں آپ کے فلمیں بھی چلتے رہیں آپ کے یہ ریما اور یہ شیما اور جناب اردو ایکسپریس والے وہ اس کے فوٹو بھی چھاپتے رہیں اور ساتھ نوجوانوں کو آپ سنسار بھی کرتے رہے ماشاءاللہ تو دس سال میں سارے ختم ہی ہو جائیں گے لان چھوٹ جائے گی آپ کی نا بادی کا کوئی مسئلہ رہے گا اسلام پہلے کہتا ہے پردے کو نافذ کرو مکس گیدرنگ کو ختم کرو فلاں فلاں کرو کل میں مینینا یا بدو مینا بسا رہے کلیناتی اخدو میرا بسا رہے فروجہ یہ سارے کرنے کے بعد پھر جب کوئی زیادتی کرے پھر اس کے لیے یہ سزا یہ سزا یہ سزا اگر وہ حالات نہ رہیں تو اسلام سزائیں سسپینڈ کر دیتے عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے آپ کو پتا ہے چوری کے جرم میں ہاتھ کاٹنے کی سزا سسپینڈ کر دیتی اس لیے کہ اب لوگ مجبور ہیں اب لوگ عیاشی کے لیے نہیں بلکہ سروائیو کرنے کے لیے چوری کرنے پر مجبور ہیں کہ لہٰذا ان کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے قومی المیہ تو یہ ہوا کہ ہم اس نظام کو ہم نے کبھی ٹرائی نہیں کی یعنی ہم نے اعتماد ہی نہیں کیا کبھی اللہ پر وہ کہتا ہو اللہ فتو کلو ان اگر تم مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو اللہ پر ٹرسٹ کرو یہ کیسا تمہارا خدا ہے کہ تم اس پر بھروسہ بھی نہیں کرتے اس کو اپنا خدا بھی کہتے ہو یہ ہو جائے گا وہ جائے گا. اچھا جو پہلے ہو رہا ہے وہ کم ہے اں ستیہناش ہے سوا ستیہ ناش بھی ہو جائے گا تو کیا ہوگا اتنے اربوں ڈالر کا تم مکروز ہو گئے ہو جمہوریت تمہاری فیل ہو چکی ہے اگر تم دو چار سال کے لیے اس کو ٹرائی تو کر کے دیکھو اللہ کے بندو دوسری طرف حیثیت اینڈیجل بھی ہم ناکام ہو گئے نظام کے لحاظ سے بھی سوسائٹی کے لحاظ سے بھی بڑے کرپٹ لوگ ہیں دو نمبر چیزیں ہم بناتے ہیں کثرت اسی کی آزادی انڈیویجل انفرادی طور پر بھی ہمارے اخلاقیات اسلام کے مطابق نہیں ہیں. ہم نے یہ سمجھا ہوا کہ جب تک نظام نہیں آئے گا ہم نے مسلمان نہیں ہونا کل پارلیمنٹ شریعت بل پاس کرو گی تو پرسوں سے سارے ہم لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے دو نمبر دوائیاں بننی ختم ہو جائیں گی اور جناب جتنے بھی وہ مردہ جانوروں کا گوشت دیکھتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور فلمیں فلمیں سین میں سارے بند ہو جائیں گے ایسا کبھی نہیں ہوتا اسلام ہمیشہ نیچے سے اوپر گیا کبھی بھی اوپر سے نیچے نہیں آیا جب تک انفرادی طور پر ہم لوگ اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے تب تک ہم لوگوں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نظام نہیں دے کرپٹ لوگوں کے ہاتھ میں آپ کو پتا جو بچہ زیادہ توڑ پھوڑ کرنے والا ہوتا ہے آپ کبھی بھی چیز اس کے ہاتھ میں دے کر نہیں جاتے آپ کو پتہ واپس آؤں گا تو نہیں ملے گی اللہ تعالی ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز دینا نہیں چاہتا اسے پتہ ہے بس یہ فوراً اس کا تیہ پانچا کر دیں گے کوئی چیز سنبھال کے رکھنی ہمیں نہیں آتی اسلام دو قسم کے پودے ہوتا ہے نا ایک پودا ہوتا ہے انڈور پلانٹ ہوتا ہے ایک بار ہوتا ہے دھوپ میں اسلام جو ہے یہ ایسا پودا نہیں ہے جو غلامی کی سزا کے اندر نش نما پا سکے یعنی آدمی فریسٹ ہو جاتا ہے مومن غلامی میں محمد علی جوہر پر جب مقدمہ چلا خالق دینا آل کے اندر کہ جنہوں نے ملکہ سے بغاوت کی ہے تو اس نے وہاں یہی کہا میں کیا کروں میرا خدا غلامی پسند نہیں کرتا میں اس رب پر ہی مان ہوں جو آزادی پسند ہے وہ کہتا میرے سوا کسی کی غلامی مت کرو اور یہ تب تک ممکن نہیں ہے کہ میں آپ کی ملکہ کا فرمامردار بن جاؤں جب تک کہ میں اپنے رب کا نافرمان نہ بنوں میں رب کا غدار بن کے ہی آپ کا وفادار بن سکتا ہوں اور آپ کا غدار بن کے ہی رب کا وفادار بن سکتا ہوں سو میرا چوائس یہ ہے کہ میں رب کا فرمامردار ہوں آپ کی ملکہ کا غدار ہوں آپ نے جو سزا مجھے دینی ہے وہ سزا آپ دے لیں یہ وہ تھی جہاں اللہ بخاری نے ہاتھ چومے تھے منہ چوما تھا محمد علی جوہر کا دو بیک وقت قرآن مثال دیتا ہے دار بالا کو ما صن اللہ, اللہ جو لائن اللہ تعالیٰ ایک ایسے آدمی کی مثال دیتا دو آدمی ہیں ایک وہ ہے راج فیہ ہے شرا جس کے اندر بہت سارے بحسز ہیں اس کے متشاق قسم کے اس کے آکا ہیں اور ایک وہ آدمی ہے جس کا ایک ہی آکا ہے وہ راجولن سالمن لو راجول اور ایک آدمی پورے کا پورا آپ سر سے لے کر پاؤں تک سالم ایک آدمی کا غلام ہے اور ایک آدمی وہ ہے کہ جس میں بہت سارے شراک پارٹنر ہیں متشاکس اور وہ, وہ ہیں جو آپس میں کوپریٹو نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور انید ہیں اللہ پوچھتا ہے ان میں سوکھا کون رہے گا کون آ? ایزی رہے گا کمفرٹیبل کس کی نوکری ہوگی وہ جو ایک آدمی کا غلام ہے وہ جو بہت ساروں کا غلام ہے ایک اسے آواز دیتا کہ ادھر آؤ بھائی چائے لاؤ میرے لیے وہ چائے کے لیے دوسرا آواز ادھر آؤ پانی لے کے آؤ تیسرا آواز گاتا ادھر آؤ وہ میرے سوریٹ کی ڈبی لے کے آؤ آپ بتائیے وہ ایک آدمی کیا کیا کرے گا کس کس کی پوری ایک کی کرے گا باقی دو ناراض ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے یہاں تک کہ سائن والا رجسٹر ایک باس کے پاس پہلے لے جانے کی وجہ سے بندہ فنش کر دیا کہ یہ سائن کروانے کے لیے رجسٹر پہلے میرے پاس کیوں نہیں لے کے آئے اللہ تعالیٰ یہی مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو میری غلامی میں سوکھے رہو گئے ایک خدا ایک قرآن ایک رسول ایک قبلہ ایزی ناراض بھی ہو جائے تو ایک کو راضی کرنا پڑے گا یہ جو مختلف الہ ہم نے بنا رکھے ہیں مختلف نظاموں میں ہم پل بڑھ رہے ہیں مکس اس کا نتیجہ ہمارے دیکھ لیا آپ پر. ہمارا معاشرہ کس قسم کا ہے ہم یہاں رہنا کیوں پسند کرتے ہیں سیکورٹی ہے آپ نے یہاں سیکورٹی نہیں ہے بچے غیر محفوظ ہیں اگر کاروبار میں کوئی فراڈ کر کے پیسے نہ لے گیا تو کوئی رات کو لوٹنے والا آ جائے گا وہاں یہی ہوتا ہے یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں وہ چار چھ مہینے میں پیسے سارے ختم کر دیتے ہیں پاکستان والے اس انگلی سے چھوٹی سے چڑھاتے ہیں انگوٹھے سے نیچے اتار دیتے اور جو میں پیسہ کوئی نہیں رہتا اور اگر چار پیسے بچ دیں گے رات کو کلاسنگ والے آ جاتے نکالو خان صاحب نکالو بھائی صاحب بزرگ نکالو جو دبئی سے لے کر آئے پولیس والے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں کیا کریں گے کوئی مستقبل نظر نہیں آتا کوئی جناب مائگریشن پہ کینیڈا بھاگ رہا ہے کوئی مائگریشن پہ امریکہ جا رہا ہے کوئی دنیا پاکستان سے یہ چاہتی ہے کہ ہمیں آپ سائبیریا میں بھیج دیں لیکن پاکستان سے نکالے ہمیں خدا کے لے وہ کوئی ملک ہے جس کی نبے فیصد آبادی وہاں سے بھاگنا چاہتی ہے کیوں اس لیے کہ لوگوں کو وہاں سیکیورٹی حاصل نہیں کسی قسم کا کوئی تحفظ نہیں ہے کوئی نظام ہی نہیں ہے. یہ آزادی ہے ہماری کیا کھویا ہم نے کیا پایا وہ شاعر کہتا ہے حبیب جالب بڑا مشہور شاعر ہے پنجابی کا نقاب ہے جب بنگلہ دیش بنا نا تو اس کے بعد اس نے وہ پنجابی میں نظم کہی منہ نہ بولیے بچو وچی کھوئے تھی بھی ہو کھوئے بھی ہو چاہے منہ سے کرار نہ کریں لیکن سفر تم نے بھی کیا اور سفر ہم نے بھی کیا تم بے شک بگلے بجاؤ ہم نے آزادی لے لی ہے لیکن کس قیمت پر لی ہے پتا تمہیں بھی لگ گیا مرچیں تمہیں بھی لگی ہوئی ہیں اور ادھر مرچے ہم کو بھی لگی ہوئی ہیں تمہیں منہ نہ بولیے بچو وچی کھوئے تھی بھی ہو کھوئے بھی آ آزاد ہاتھوں برباد ہونا ہوئے تسی بھی ہو ہوئے اُسی بھی ہیں آزادی کی وجہ سے تم بھی برباد ہوئے ہم بھی ہوئے جاگن والوں نے خوب لٹیا ہے سوئے تصویر بھی ہو سوئے بھی ہیں یعنی جو جاگ رکھا ہندو اس نے خوب لٹا ہے تم بھی سوئے ہم بھی سوئے گھر لالی اکیاں کی پی دس دی روئے تیو روئے اُسی یہ ہے آزادی جس میں ہم نے اتنا سفر کیا اتنی عصمتوں کی قربانی دی اور حاصل کیا 54 سال گزر گئے ہیں فرقہ واریت بڑھ گئی ہے مساجد رجسٹرڈ ہو گئی ہیں اور کہیں نہیں ہوئی دنیا میں اور کہیں مساجد رجسٹرڈ نہیں ہیں جو مسجد آپ کو قریب نظر آئے آپ اس میں چلے جائیں جا کے نماز پڑھ لیں پاکستان میں بار لکھا ہوگا نوری مسجد جسٹڈ بریلوی باغیوں کا داخلہ بند ہے تبلیغی جماعت والے اندر آنے کی زحمت بالکل نہ کریں جی فلان صاحب اندر نہ آئے جو. آپ چلے جائیں ہمارے ایک انجینئر ہیں سندھ کے سروخان صاحب کہتے ہیں میں رمضان کا مہینہ تھا تو میں اذان ہوئی تو میں فوراً ایک مسجد میں چلا گیا تو نماز پڑھ کے سنتے پڑھ رہا تھا دیکھ صاحب آ کے میرے سر پر کھڑے ہو گئے جب میں نے سلام پھیرا تو کہتے ہوئے تمہیں پتہ نہیں یہ مسجد کس کی ہے کہنے لگی میں تو اللہ کی سمجھ گیا آیا تھا کس کی ہے ان کہا یہ اہل حدیث کی مسجد ہے تم یہ نماز کس طرح پڑھ رہے ہو فرکا وریت عبادات پر حملے لے نہیں بیٹھ سکتے فتویٰ یہ دیا گیا کہ احتکاف چھوڑ کے آپ تو گھر بھاگ جائیں اور بعد میں ایک روزہ رکھ کے ایک ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ اب تو حالت یہ ہے کہ لوگ پہلی صاحب میں بڑے شوق سے کھڑے ہوتے ہیں کہ پیچھے سے اگر فائرنگ ہو تو پہلی صاحب والا بات جاتا ہے آگے ہوتا ہے اس وجہ سے یہ کیا ہے فرقہ واریت کیوں بڑی ہے کوئی نظام نہیں ورنہ اگر ایک اتارٹی ہوتی ہے ایک مفتی صاحب ہوتے مفتی آزم ہوتا کوئی ایسا ادارہ ہوتا جس کے اندر فیصلے کیے جا سکتے تو یہ جو تفرق ہر مسجد کا مولوی جو ہے وہ اب تو ہر مسجد ایک فرقہ بن گئی ریاض قادری سلیم قادری ایک ہی تنظیم کے بندے ایک دوسرے کو مروا رہے ہیں اہل حدیش کے مستقل گروپ ایک دوسرے کے خلاف ہیں سمی الگ فضل الرحمان اجمل قادری سارے عبداللہ درخواستی کے شاگرد ایک دوسرے کے پیچھے لگ اب تو ہر مسجد ایک فرقہ ہے یہ آزادی ہوئی ہمیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نظم کوئی نہیں نظام کوئی نہیں کوئی ایسی اتھارٹی نہیں کوئی ٹائی گارڈ ہمارا ٹوٹا ہوا ہے کہ جہاں آپ جا کے صاحب یہ صاحب یہ کہتے ہیں یہ صاحب یہ کہتے ہیں آپ فیصلہ کر دیں کتنے بڑے بڑے فتنے اٹھے اسلامی تاریخ کے اندر فتنہ خلق قرآن اور فتنہ جو وہ جو معتجلا تھے اور اشاریہ تھے اور فلاں فلاں تھے لیکن چونکہ ایک نظام موجود تھا وہاں دونوں جا کے اپنے دلائل دیتے تھے فیصلہ ہو جاتا تھا کہ یہ حق پر اور یہ نہ حق ہے بات ختم ہو جاتی تھی تو اس وقت سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ذاتی طور پر اپنے گھر کے اندر اسلام کو جگہ دینی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا علیہ السلام غریب اسلام ایک اسٹرینجر اور ایک اجنبی کی طرح سے آیا تھا پردیسی تھا ویسا یہ اودو کم آبادا اور ایک دن یہ پھر پردیسی ہو جائے فطوبا غرآباب تو ایسے اجنبیوں کے لیے بشارت ہے آج بھی کیفیت اسلام ہر گھر کا دروازہ بجاتا ہے میرے سمیت لیکن ہم اسے اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے کہ جاؤ ادھر پارلیمنٹ میں جاؤ تم پہلے ادھر آؤ گے تو پھر ادھر آؤ گے ہم اپنے دل کے دروازے کھولیں اسلام کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھولیں اسلام کے لیے ٹھیک ہے جی جب معاشرے میں اس کا ذوق اور شوق پیدا ہو جائے گا تو حکمران مجبور ہوں گے وہ ووٹ آپ کے لینے کے لیے اسلام کو لائیں گے ہم خود پسند نہیں کرتے ہم خود سلیکٹو ہیں ہم نے طے کیا کہ اتنا اسلام مجھ کو عزم ہوتا ہے ہم ڈائٹ پر لے رہے ہیں اسلام کو بس یہ نماز شاید پڑھ لیا کروں گا بس اتنا چل باقی یہ آج کل کے زمانے میں اس سے زیادہ اسلام جو یہ نقصان دے ہے میں نہیں برداشت کر سکتا یہ فلاں مولوی صاحب کریں ان کا آزما ٹھیک ہے اور فلاں سے فلاں تک فلام مفتی صاحب کریں اور اس سے زیادہ اگر کوئی بوگ اٹھانا تمہاری پارلیمنٹ اٹھا لے ہم نہیں کر سکتے ہم اپنے بدن کو پر قبضہ چھوڑیں اپنا اور اس کو اللہ کے حوالے کر دیں اس پر اللہ کا حکم چلائیں اپنے گھر کو سے اپنا قبضہ ہٹائیں ہم قبضہ گروپ بنے ہوئے ہیں اپنا قبضہ چھڑائیں اور اس کو اللہ کے حوالے کر دیں گھر میں اللہ کی مرضی چلے اللہ کی مرضی چلے میں کہا کرتا ہوں بات ختم کروں شاید لمبی ہو گئی ہے میں کہا کرتا ہوں کہ آپ گھر میں اللہ کا تذکرہ اس طرح کریں اتنے ڈر کے ساتھ کریں اتنی خشیت کے ساتھ کریں کہ آپ کے بچوں کو بھی پتا چل جائے کہ یار یہ اللہ نام کی کوئی کوئی کو اتھارٹی ہے گھر ہمارے گھر میں اللہ کا نام کا بھی کوئی ایسا ایسی ہستی ہے جس کا عمل دخل ہے جسے ابو بھی ڈرتے ہیں جسے امی بھی ڈرتی ہیں وہ کہتے ہیں بیٹا اللہ نے منع کیا بیٹا اللہ کہتا ہے یہ مت کرو اللہ بھی کوئی ہستی ہے اس کا نام ہے گھر کے اندر اسلام کا آنا گھر کے اندر عمل دخل ہونا اللہ کا اس میں ہے رب کا فکبر اپنے رب کو بڑا بناؤ بڑا بناؤ سے مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالی چھوٹا کھینچ کے بنانا بڑا بنانے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی بات مانو تب ہی بڑا ہوتا ہے نا جب آپ کسی کو بڑا بناتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے آپ اس کی بات نہ مانیں تو وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ جی آ, ہمیں کس نے بڑا بنایا بچیاں تم اپنی مرضی سے بیات ہو بچے اپنی مرضی سے بیات ہو جائیداد اپنی مرضی سے کری ہمیں کسی نے سانو کے جو بڈا بنایا کہ نہیں ہم نے اللہ کو بڑا بنایا اذان میں کہتے ہوں اللہ اکبر ہمارے گھر میں اللہ اکبر نہیں ہے اگر اللہ بڑا ہے مجھ سے بھی بڑا ہے میری بیوی سے بھی بڑا ہے تو مرضی اس کی کیوں نہیں چلتی بڑا میں اور میری بیوی ہے جن کی مرضی چلتی ہے اللہ تو وہاں دیوار پر بیت اللہ لگایا ہوا ہوگا ہم نے یا کوئی اتل کرسی ہم نے لٹکائی ہوئی ہوگی اللہ کو تو ہم نے لٹکایا ہوا ہے بڑا کہاں سب سے مشکل کام جو ہے وہ تکلیف دے کام اپنی ذات اور اپنا گھر ہے جب یہ دونوں آزاد ہو گئیں گے نا پھر باقی آزادی مشکل نہیں ہے. صبا نے پہلے یہ دونوں کام کیے تھے یہ دونوں کشتیاں جلائی تھی اس کے بعد انہیں پھر کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی یہ دو چیزیں ہیں جو ہمارے بس میں ہیں میرے گھر میری بیوی اس کو پردہ پرویز مشرف یا نواز شریف نے نہیں کرانا میں نے کروانا ہے میری بیٹی اس کو پردہ میں نے کرا نیا رواج نکلا ماں نے پچاس سال کی ماں نے پردہ کیا ہوا ہوتا اور بیٹی جوان پینٹ پہنا کے ساتھ لے کے جا رہی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ پردے کی خا... پردے کی ایک خاص عمر ہوتی ہے کہ جس میں یہ ہوتا ہے کہ اب میں معزز ہو گئی ہوں خاتون ہو گئی لگا اب مجھے پردہ کر لینا چاہیے اٹھارہ سال کی بچی کو یا وہ پینٹ پہنا کے جینز کی وہ بازار میں کو. میں نے بہت کیسز ایسے دیکھے کہ میں نے پردہ کی جوان بیٹی جو ہے وہ ساتھ پینٹ پہن کے کر رہی ہے تو اس کو کس نے اس کے باپ نے پہنانا ہے یا آ کے پرم شرف نے پہنانا ہے اس بچی کو یہ کام ہم نے کرنا ہے جب ہم یہ کام کر لیں گے نا اپنے گھر میں اسلام آ جائے گا انشاءاللہ اگلی منزل ہمارے لیے آسان ہو جائے گی ورنہ ساری لپ سروس بڑے غمخوار ہیں ہم اسلام کے بڑا دکھ ہے اسلام کا ہمارے اندر اور اگر اتنا دکھ ہوتا تو ہمیں یہ جوتے نہ پڑتے جو آج پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ ہماری زبان پر تو اسلام ہے اللہ جی نیو مین افواہم تو ان نبی یہ وہ لوگ ہیں جن کے منہ ایمان لائے ہوئے مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے ہوئے کہیں ہم ان میں ایسے تو نہیں ہیں لہذا میرے اپنے اوپر اسلام نافذ ہونے کی آزادی ہے میرے گھر پر اسلام نافذ ہونے کی آزادی ہے جہاں میں رک جاؤں گا نا مجھے سسٹم نہیں چلنے دے گا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا اس کو پتہ ہے کہ یہ مجبور کیسے نظام نے نہیں چلنے دیا وہ بڑا حکیم ہے اور بڑا عادل ہے لیکن جہاں تک میں چل سکتا ہوں اگر میں وہاں بھی نہیں چلتا تو میں مجرم ہوں اور باقی سب کا وبال بھی میرے اوپر آئے گا